بھوسا کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فراؤن کی طرف کھلا ہوا موزا دے کر بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے من مرڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا جا دیوانہ تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل مرامت کرتا تھا اور آپ کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نام بارک ہوا چلائی وہ جس پر چلتی اس کو ریزا ریزا اور قوم سمود کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور وہ دیکھ رہے تھے پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے اور اس سے پہلے ہم لوم کی قوم کو ہراگ کر چکے تھے بے وہ نا فرمان لوگ تھے والزماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعملنا هدود ومن كل شيء خلقنا الزوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوما الله إلها آخر. آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہے اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت پکڑو تو تم لوگ خدا کی طرف بھاگ چلو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 فَإِنَّ <فَالْمُؤْمِنِينَ> اسی طرح ان سے پہرے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی نصیحت کرتے آئے ہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں تو ان سے اعراض کرو تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يتعمون إن الله هو وزاق ذر قوة المسيح فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِي يُعْذُونَ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں خدا ہی تو رزق دینے والا زور آور اور مضبوط ہے کچھ سک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھ تو ان کو مجھ سے آزاد جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے جس دن کا ان تاثروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے شادہ اور رات میں اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور ابلتے ہوئے دریا کی تمہارے پروتگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا جس دن آسمان نردنے لگے کپ کب کپا کر اور پہاڑ اڑنے لگے اون ہو کر تم بیہ اس, اس دن جھٹ لانے والوں کے لیے خرابی ہے جو بیہودہ باتوں میں پڑے کھیل رہے ہیں جس دن ان کو آپ سے جہنم کی طرف कर ले کر لے جائیں گے है जिसको جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر نہیں آتا اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے किया करते ہے جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہیں کا تم کو फी نہیں رہا ہے <سلام>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 اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا اپنے اعمال کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور دیو تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں تکیا لگائے ہوئے اور بڑی بڑی آنکھوں والی کو ہم ان کا رفیق بنا دیں گے وَالَّذِينَ أَعْمَلُوا وَاتَّبَاتُهُمْ زُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ زُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَثْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ مْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيمٍ وَأَمْدَبْنَاهُمْ عَدِهَةٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ فيها فيها ولا اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے چلی ان کے پیچھے ہم کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے ہر شخص اپنے آواز میں پھنسا ہوا ہے اور جس طرح کے میزے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عتا کریں گے وہاں وہ ایک دوسرے سے لپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہزیان فرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات کا بابو مالا باب سارون قبل فِي أَهْلِنَا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 نمبر تم نسیحت کرتے رہو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 یا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے پروردگار کے, کے خزانے ہیں؟, کہ ہیں یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں تو جو سن آتا ہے وہ صحیح سنت دکھائے كفروا هم ام له اللہ سبحان اللہ کیا خدا کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے اے پیغمبر کیا تم ان سے صلاح مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے یا ان کے پاس غائب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں کیا یہ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود فریب میں آنے والے ہیں کیا خدا کے کی سوا ان کا کوئی اور معبود ہے خدا ان کے شریک بنانے سے پاک ہے ندیم کئی دئیم یو سون اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ گڑ آبادل ہے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 وَمِنَ اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور آزاد بھی ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اور جب اٹھا کرو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو اور رات کے بعد اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنظیق کیا کرو سورة النجم مكية بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينفق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى زوم روة فاستوى وهو بالأفق الأعلى تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا یعنی طاقتور نے کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا تمہاروں عند ما ما وما من آیات جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا کہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا تو اور, اور نہ آگے بڑی انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی عَلَى غَنَمٍ ذَكَرٍ وَلَهُ الْأُنْثَى إِلَّا إِذَا قُسِمَتْ رِزْقَةٌ وَائذَ إِنْ هِيَ إِلَّا أَصْنَامٌ فَمَن يَتَّخِذُهَا آلِهَةً أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظنَّ وَمَا تهوى تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھر لیے ہیں خدا نے تو ان کی کوئی سرد ناز نہیں کی یہ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 بعد ان يعذن الله لمن يشاء ويرضى ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمعون الملائكه تصميهت الانصا وما لهم به من علم إن يتبعون الا الظن ومن يظنن لا يغني من الحق شيئا کہ جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے آخرت اور دنیا تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہے اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کے خدا جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو خدا کی لڑکیوں کے نام سے موصوم کرتے ہیں حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں وہ صرف زن پر چلتے ہیں اور زن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا ذکری تو جو ہماری یاد سے رو گدانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو اس سے تم بھی منہ پھیر لو یہی امتحا ہے. تمہارا اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے اور اس نے خرق پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے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 بما في وزر و برا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا کہ رسالت پورا کیا وہ یہ کہ کوئی شخص نہیں اٹھائے گا اور انسان کو وہی وہ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے وَأَنَّ سَا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 اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے یعنی نطفے سے جو رنگ میں ڈالا جاتا ہے اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے اور یہ کہ وہی کا مالک ہے شیرا ایک ستارے کا نام ہے اور بعض گروہ بعض بجو سے اس کی بھی پرستش کرتے تھے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ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 اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ ہی بڑے ہی کو دے تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا اف من ولا وانتم یا سجدہ ہے محمد بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی اس دن کی تکلیفوں کو خدا کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا اے منکرین خدا کیا تم, تم غفلت میں پڑھ رہے ہو تو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو سورت القمر مکیہ آل اللہ آل اللہ آل وإن يروا آية يوربوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقل ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه حكمة بالغة فما تغني النظر قيامة قريبة قهتي.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 يوم خشان من كأنهم منتشر تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخش چیز کی طرف بلائے گا تو آنکھ نیچی کیے ہوئے خبروں سے نکل پڑیں گے یہ بھی کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بارے الحا میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں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 <مُددَّكِر> آد نے بھی تقریب کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی وہ لوگوں کو اس طرح اوکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا ہم نے پرانے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے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 الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعطوا فعقر فكيف كان عذابي ونزر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيب المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فعلم الذكر آسالي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 اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے کا نزدیم وَلَقَدْ <نزر> لو کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا تو ہم نے ان پر کنکر بھری ہوئی ہوا چلائی مگر لوت کے گھر والے کہ ہم نے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا اپنے فضل سے شکر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلا دیا کرتے ہیں اور لوت نے ان کو ہماری پکڑا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہ تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل آ نازل ہوا تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چک اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے وَلَقَدْ جَاءَ آلَ اور قوم فراؤن کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک کبھی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے اے اہر عرب کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے کی آگوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے عنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے بے شک گناہ لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں اس روز منہ کے بل دو میں گھسیٹے جائیں گے اب آگ کا مزہ چکھو اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقُنَاهُ بِقَدَرٌ وَمَا أَمْرُنَا إِنَّ لمح بالبصر ولقد أهلكنا أشجاعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقددر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 الرحمن مكية بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان خدا جنهات مهربان اسن قرآن في تعليم فرمائيه اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سے کھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں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 اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور کھجرو کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر گلاب ہوتے ہیں اور خوشبودار انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے نار آلائی تکذبان رب المشرقین ورب المغربین آلائی تکذبان اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھنا خن مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شولوں سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے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 Osionfish. تو تم اپنے پرو کی کون کون سی نعمت کو جھپ لاؤ گے ربكما شوعظ فلا ربكما اے دونوں جماعتوں قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اے گروہ جنوس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوال کر سکتے ہی کہ نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ لاؤ تم پر آپ کے شولہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گیزانت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 اس روز نہ تو کسی سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے تو تم اپنے کی کون کون سی نعمت کو التي لاؤ گے گنہگار چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانے کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہ لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزخ اور کھورتے ہوئے درمیان گھومتے پھریں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ لاؤ گے اپنان پبھی آبی کو ماتوک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 تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ رہے ہیں تو تم اپنی پروردگار کی کون کون سی نعمت کو ان میں سب میوے دو دو قسم کی ہیں تو تم اپنی پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹ لاؤ گے فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهم مقاصرات الطرف لم يطمسن ان سو قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهم من ياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان حل جزاء الاحسان الاحسان ربكما اہل جنت ایسے بچھانوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون پر کو جھڑاؤ گے ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں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 فبأي آناء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آناء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاخطان فبأي آناء ربكما تكذبان فيهما ضع ونقل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 تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو خیرات حسان فبی اجی مقصورات فی لاؤ گے آلہ لم یا لم سونا سنو قبل ہوں ولا جان رَبِّكُمَا عَلَى رَبِّكُمَا اسم رَبِّكَ دل جنا <بَرَانًا> ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹراؤ گے وہ حوری ہیں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 اس کا نام بڑا بابرکت ہے سورت الباقات واقع ادا وبست جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں کسی کو پست کرے جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں پھر غبار ہو کر اڑنے لگے اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ مرا بل مئی مرا وَأَصْحابُ الْ المشْقَمَةِ ماَا أَشحابُ الْ المشْتََ وَالصابقونَ الصَّابقُون أُلائِكَ الْمُقَُ هي جَنااتٍ النعين ثَُُّم مِنَ الأوَّلين غقَلنُم مِنَآخرِرينعَ سُرُرٍ موْظُونَ مُتَّكينَ عَلَهَا مُتقُابِنين تو داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے تائیں آداب ہیں اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا کہ وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں وہی خدا کے مقرب ہیں نعمت کی بہشتوں میں وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے لال یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے تکیا لگائے ہوئے نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے یعنی آپ آف تابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں ظائل ہوں گی اور میں جس طرح کے ان کو پسند ہوں اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے <تصفيق> اور بڑی بڑی آنکھوں والی جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے وہاں نہ بےحدہ بات سنندی اور نہ گالی گلوچ ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخبود وطلح مردود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة والله سبحان الله داہنے ہاتھ والے کیا ہی ایس میں ہیں یعنی بے خار کی بیروں اور تہ بتا اور لمبے لمبے سایوں اور پانی کے جھرنوں اور میوہایت کسی کے باغوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے اور اونچے اونچے فرشوں میں ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا تو ان کو کمواریاں بنایا اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر <سلط> یعنی اخباروں <سلط> کے لیے یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلوں میں سے اشفاب شا اشفاب شیسم لاباری قبر زاری کا بتویم وہ کارو سلو سلام اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں یعنی دوز کی لپت اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیا دھوئے کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوش نما یہ لوگ اس سے پہلے ایسے نائم میں پڑے ہوئے تھے اور اڑے ہوئے تھے مجمون اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا اور کیا مارک بھی کہہ دو کہ بے پہلے اور پچھلے سب ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے ثم انكم من من زقوم من من يوم <تصفيق> پھر تم ای جٹلانے والے گمراہو چھوہر کے درخت کھاؤ گے اور اسی سے پیٹ بھرو گے اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں جزاك دن جئ انك زيافت ہوگئ نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدمنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون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 کہ جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو مفت تابان ہیں بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب اب آئی تم اللہ اللہ علم